بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى قد افلح من تزكى محترم حاضری آج کے اجلاس جی میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تزکِ نفس تذکے نفس کس کو کہتے ہیں تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاکی صفائی بڑھوتری کے اور اسی سے زکوٰۃ بھی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ایک شخص کا مال پاک ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے اس کا مال اور بڑھتا جاتا ہے اور تزک نفس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو روحانی بیماریوں سے بات کرنا اور اس کی اصلاح کرنا علم نافع کے ذریعے یعنی ایسا علم جو ایک مسلمان کو فائدہ دے اس علم کو حاصل کر کے پھر اس پر عمل کر کے اس لیے محمد بن عبدالہاب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصول ثلاثہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو یہ جاننا ضروری ہے وہ کیا چیزیں جاننا ضروری ہیں چار چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز علم علم حاصل کریں اور علم کن چیزوں کا حاصل کرے تین چیزیں انہوں نے بتلائی ایک اللہ کی معرفت پھر رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت اور یہی تین چیزیں کیوں ضروری ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہیں تین چیزوں کا سوال قبر میں انسان سے ہوتا ہے کہ عمر رفبک مما دین ہوں امن کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے رسول وہ کون ہیں تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے پھر اس کے بعد عمل علم کا ثمرہ ہے عمل اور امام محمد عدال رحمہ اللہ نے استدال کیا امام بخاری کے اس حدیث سے اس باب سے کہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل کہ عمل کرنے سے پہلے دعوت دینے سے پہلے علم کا باب اور امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا اسفہ عالم اللہ وسطم بھی سب سے پہلے تم یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحاب نہیں ہے پھر تم استغفار کرو تو علم کو مقدم کیا بعد میں عمل کی تاکید کی استغفار کی تو یہ علم ایک روشنی ہے اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد روز کے لیے ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت اور اللہ کی معرفت میں تین چیزیں داخل ہیں ایک توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اسماع و صفات توحید ربوبیت کہ اس دنیا کا اس کائنات کا خالق اور مدبر صرف اللہ ہی ہے اس کے حکم سے ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اور اس کے قائل مشرق مکہ بھی تھے قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ جب ان مشرقی مکہ سے پوچھا جائے ولا انال تہم من خلق اس سماواتی ولاقول اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان و زمین و کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مشقین اس بات کے قائل تھے اور توحید البوبیت میں وہ ہنڈریڈ پکے تھے لیکن توحید العبویت کا اقرار اسلام میں کسی شخص داخل نہیں کر سکتا جبکہ جب تک کہ توحید الوبیت کو نہ مانے آج بھی آپ دیکھیں گے مشرقین مشکین ہیں جو قبر پرست ہیں کہیں گے کہ ایک پتا بھی ادھر سے ادھر اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ شفا دینے والا وہی ہے ان کی زبانوں سے تو نکلتا ہے لیکن جہاں طویل الوحیت کی بات آتی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی کہا یا غوش کہہ دیا فرق آ گیا یہیں تو یہ ہے توحید الوحیت افراد اللہ بالعبادہ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا اسی میں جھگڑا ہوا تھا مشرق مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعل اجالآ علیہ طلّہ الاحدہ کا کیا محمد نے کئی محبدوں کو ایک محبود بنا لیا تو اگر انسان یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہ گرتا ہو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جبکہ کہ جب تک وہ توحید الوحیت کا اقرار نہ کر لے اور اپنی زندگی میں اس کو نہ اپنا لے اور یہاں ایک بات شیخ محمد اللہ رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کی ہے جو آج کے جو مشرقین ہیں وہ عہد نبوت کے جو مشرقین تھے اس سے بھی ان سے بھی بدتر ہیں کیوں وہ لوگ جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور ان کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی تھی وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے پلما میں جابر ادا شلکون جب وہ سمندر کے کنارے آ جاتے اللہ تعالیٰ ان کی ان کو بچا لیتا تو شرک کرتے تھے یعنی کم از کم مشکل کے وقت تو اللہ کو پکارتے تھے لیکن آج معاملہ الٹا ہے مشکل کے وقت ہی کسی غوث کو پکارتے ہیں کسی پیر کو پکارتے ہیں تو آج کے جو مشکل ہیں ان مشکل سے بھی بدتر ہو گئے تو توحید علوحیت کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مابت برحق نہیں سمجھنا بس اللہ تعالیٰ ہی عبادت کی تمام قسموں کا مستحق ہے یہی سمجھنا یہی توحید علویت ہے اور توحید اصواں و صفات کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس کے جو نام ذکر کیے ہیں ان کی جو اللہ کی جو صفتیں ذکر کی ہیں ان کو بےئینی ویسے ہی تسلیم کرنا ہے اس میں کسی قسم کی تعویل تحریر تشویش تمثیل نہ دینا یہ ہے توحیدِ اسباء و صفات یہ ایک لمبی بحث ہے علماء نے توحید عشما و صفات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں بلکہ توحید کا معنی ہی وہی بتاتے تھے کہ توحید اسماع و صفات امام بیمیہ رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے القی الواسطیہ ال... جو ساری کتاب توحید اسماع و صفات پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں چاہے وہ صفت یا صفت ذاتیہ ہوں یا دوسری صفات ہو تمام کا تذکرہ کر کے انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا تو اللہ کی معرفت میں تمام چیزیں نہ پھر رسول کی معرفت کہ کیوں کون ہیں کیوں اللہ نے ہم کو ہماری طرف بھیجا اور دین اسلام کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت حدیث جبریل سے واضح ہے کہ انہوں نے ساری تعلیمات دی اور کہا کہ ہادہ جبری لو عطا کمجوال جہاں انہوں نے ایمان کیا ہے بتلایا اسلام کیا ہے بتلایا احسان کیا ہے بتلایا پھر قیامت کی نشانیاں بتائی انہوں نے اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہادہ جبری لو عطا کم یہ جبریل السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھنا لے کے آئے تین ان تین تی تی تی چیزوں کی معرفت یہی علم ہے اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے اور اگر اس چیز کو حاصل نہ کرے تو دین کو پہچانے کیا اور عمل کیا کرے کیونکہ عمل کا جو درجہ ہے وہ دوسرا ہے علم کی معروفت کے بعد ہی عمل ہے اور اگر علم کے حصول میں کوتاہی ہو تو عمل میں بھی کوتاہی ضرور ہوگی اور علم کے حصول میں جب پختگی آئے گی تو عمل بھی پختہ بنے گا یہ ایک آسان سا فارمولا ہے اور تیسری چیز بتائی دعوت کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا آپ نے جو علم حاصل کیا وہ لوگوں کو بتانا یہ بھی ہر مسلمان مرد عورت کو اس کے علم کے مطابق ضروری ہے اور چوتھی چیز بتایا صبر کہ دعوت کی راہ میں جو تکلیف پیش تکالیف پیش آتی انہیں صبر کرنا اور امام عبدال محمد عبد الحاق اللہ نے ان چاروں چیزوں کے لیے دلیل پیش کی سورہ عصر کو پر مایا ان اندر انسان خسر اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے وہ لوگ اللہ الذین عامن سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان علم کی بنیاد ہے وہ الصالحات اور نیک امال کی وہ تواس و جنہوں نے حق کی وسیع کی دعوت کا کام کیا وہ تواسب صبر اور صبر کو کی ترغیب کی اسی لیے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارا قرآن نہ اتارتا صرف یہ ایک صورت اتار دیدا تو کافی تھا لوگوں کی ہدایت کی تو معلوم ہوا کہ یہ چار چیزوں کا جاننا ہر مسلمان مرد, مرد روز کے لیے ضروری ہے تو تجقیہ نفس جس پر میں گفتگو کر رہا تھا وہ کن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز چھ چیزیں میرے پاس ہیں میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا سب سے پہلی چیز ہے توحید روشنی کی معرفت توحید اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ توحید کو جو سارے اقسام ہیں اس کی ساری تفصیلات ہیں اس کا علم اس کا حصول ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں توحید کے دروس ہوں اور یہ ہماری جماعت کی خصوصیات میں سے کہ ہم توحید کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اور شرک اور اس کے اقسام کی معرفت یہ بھی ضروری ہے ملم مل یا عارف من شر یا کافی جس کو توحید اور شرک میں فرق نہ ہو عین ممکن ہے کہ وہ شرک مبتلا ہو جائے تو لہذا توحید کے ساتھ شرک اور اس کی قسمیں شرک اکبر شرک ازغر ان تمام چیزوں کی معریفت ضروری ہے اور انہی چیزوں کی معریفت سے انسان کو تجزیہ حاصل ہوتا ہے انسان پاک و صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے کہ انسان کو توحید کی معریفت حاصل ہو اور توحید کی معروفت بتاتے ہی شرف کی اقسام اور اس کی معلفت بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ شاید نے کہا کہ وہ بھی ضد دیہات کسی چیز کی مخالف اگر معلوم کرے تبھی تو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ان تج نفس کے لیے ضروری ہے وہ ہے نماز نماز کی ادائیگی اور اس نماز کی ادائیگی میں ہم کتنا اس سلسلے میں سیریس ہیں وقت پہ نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ ہم کتنا ادا کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں صرف چار نمازیں با جماعت پڑھتے ہیں فجر کی نماز غائب تو تشکیل نفس کا دوسرا مرحلہ یہ کہ ہم نماز کی پابندی کریں سفر میں ہو ہضر میں ہو کبھی نماز نہ چھوڑے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک تم نماز کو باد نماز نہیں چھوڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اور اس سلسلے میں کاہلی اور سستی ہر جگہ واضح تھے مزید میں دیکھیے ظہر کی نماز میں کتنے رہتے اور فجر کی نماز میں کتنے رہتے ایمان اور توحید کی معروف کے بعد سب سے زیادہ عمل جو ایک بند مومن کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے روزہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہی نہیں. حج مستی لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے زکوٰۃ مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ نکالنی ہوتی ہے. نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں ظاہر ہونے والا عمل ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز اور نماز اور شر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی ہے یعنی نماز اگر چھوڑ دے تو انسان کافی اور مشرک بھی ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے سے انسان کافی اور مشرک بھی ہو سکتا ہے تو تزکیہ حاصل کرنے کا دوسرا اہم اصول یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور نماز وہ نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور الحمدللہ للہ اجتماع ہی کی خصوصیت ہے کہ ثابت چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور غیر ثابت چیزوں کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں ورنہ دوسری جماعتوں میں دیکھیں آپ بتائیں گے کہ یہ بھی چیز سنت ہے یہ بھی نفلے یہی وہ ایک جماعت ہے جو سنتوں کو واضح کرتے اور بداعتوں سے روکتی ہیں۔ تو ویسی نماز <سن>, سن لو کما وائی تر اسن لی یہ نماز ہم سے مطلوب ہے خوشو اور حضو کے ساتھ اور اسی لیے قرآن مجید میں عام طور پر اکامت سلاد کا تذکرہ ہے نماز پڑھنے کا نہیں نماز قائم کرنے کا اور علماء نے اس کا مفہوم یہی بتایا کہ نماز کو اس کے ارکان و شروط کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے جو کہ اللہ نے مردوں پر مسجد میں با فرض کیا اور ایسے ہی نماز انسان کو باق صاف کرتی ہے انََصلاطا تنہا شاہی ولمنکری و البق نماز کا پابند ہو جائے تو کئی برائیوں سے پاک ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے دیکھو معاشرے میں اگر کوئی شخص نماز کا پابند نہیں ہے سمجھو کہ دوسرے معاملات میں بھی وہ سست ہوگا اگر وہ نماز کا پابند ہے تو سمجھو کہ دوسرے معاملات میں بھی وہ صحیح ہوگا تو گویا نماز ایک معیار ہے مسلمان کی زندگی نماز سے بنتی ہے نماز کی ادائیگی میں وہ پرفیکٹ ہوگا تو دوسرے معاملات بھی صحیح انداز سے ادا ہوں گے جو شخص نماز چھوڑ کے دس بجے تک گیارہ بارہ تک سویا رہے اس کی زندگی میں کام کاج کیسے ہو پائیں گے تو نماز اسی لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ آ رہی تم لَوْ نَحْرًا يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ مِنْ خَمْسَ <مَرَّان> کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو کوئی انسان اس میں پانچ مرتبہ نہائے کیا اس کے جسم میں میل بچیل باقی رہے گا آپ نے پوچھا حل یب خامدر کہا کہ کوئی میل بچیل باقی نہیں رہے گا آپ نے فرمایا فضان القتایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو دھل دیتے تو اگر ہم دس کے نفس چاہتے ہیں تو ہم توحید کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے صرف کہنے سے یہ چیز ادا نہیں ہوتی پریکٹیکل ہم جب کریں گے فجر کی نماز میں بھی ہم با جماعت اور تقبیر تحریمہ کے ساتھ جب شامل ہوں گے اس سے یہ زندگی بنتی اور تیسری چیز تذکِ نفس کے لیے صدقات و خیرات اور اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود من والم خدا قطم تو توہیر کہ تم ان کے معام سے زکوٰۃ لو جو ان کے لیے تذکیے کا سبب بنے ان کے لیے پاکیزئی کا سبب بنے تو زکوٰۃ انسان کا مال صاف کر دیتا ہے اس میں بڑھوتری عطا کرتا ہے ماں نقص صدق ماں نقصہ مالعلم صدقہ کہ صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی مال بڑھتا ہے اور جہاں وہ دوسروں کو دیتا ہے اس کا نفس بخیلی سے اور دوسری بربرائیوں سے پاک ہوتا ہے تو صدقات و خیرات اس کا ہم اہتمام کریں اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ تو ہے ہی, ہی ان نفِل مالحقیور زکوٰۃ مال میں زکوٰوٰۃ کے علاوہ بھی تو حق ہے صدق و تطفی و غطب اور خیرات رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں کئی اس کے خیرات و برکات ہیں تو صدقات و خیرات کے ذریعے انسان تجکیہ حاصل کر سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور دوسری برازیل چیزوں سے قبیض چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے تو اس کا اہتمام ضروری ہے جتنا ہو سکے اور اپنی حیثیت سے جو ممکن ہو اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے ہر مہینے ہمارے پاس ایک بجٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتے داروں میں سے یا اپنے پڑوسیوں یا اپنے محلے کے لوگوں کو یا کسی غریب کو ہم اتنا اپنے مال میں سے نکال کر دے دیں گے وہ فی ابوالحق السّہ الیب والمحروم ان لوگوں کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے تو تجزیہ حاصل کرنے کا تیسرا اہم اصول یہ کہ ہم صدقات و خیرات کا اہتمام کریں اور چوتھا اصول گناہوں سے اور حرام چینوں سے بچیں نفس ہمیشہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے اور نفس کی تین قسم علماء نے بتائی ہی ہیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ایک نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ان نفسمارتمس کے ہمیشہ نفس برائی کرنے پر آمدہ کرتا ہے تو نفس کو کنٹرول <سؤال> میں لا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برائیوں سے بچائے اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تنہائیوں کے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اور ایک فتنہ ہے جو ہر انسان کے ہاتھ میں آ چکا ہے موبائل فون اور ساتھ میں نیٹ کنیکشن اسی لیے میں نے کہا کسی سے کہ ہندوستان کو دو بھائیوں نے گمراہ کر دیا ایک نے موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے نے نیٹ کو اتنا آسان کر دیا اتنا وافر کر دیا کہ ہر ایک اس کو استعمال کرنے پر آسانی سے استعمال کر دی دونوں بھائیوں نے ساری ساروں کی زندگی برباد کی جب मामला معاملہ آج سے دس سال پہلے معاملہ ویسا نہیں تھا تو اس کے استعمال میں احتیاط ہیں شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئیں ٹائم پاس وہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے بجائے ہم اس نیٹ کے ذریعے کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں کئی چیزوں کی ہم جانکاری لے سکتے ہیں حقیقت میں ہیں اس کے فوائد لیکن شیطان ایک ایسا دروازہ انسان کے لیے کھول دیتا ہے کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا حرام چیزوں سے بچائے رکھنا یہ تشکے نفس کا چوتھا اصول ہے پانچواں اصول تشکے نفس کا محاسبہ نفس ہم اپنی زندگی کا اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں عام طور پر لوگ دوسروں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں محاسبہ نفس ہونا چاہیے اور اگر اس دن اس چیز کو انسان ہر روز کا معمول بنا لے تو اور بھی فائدہ شام کے وقت بستر پہ لیٹے کہ آج ہم نے کیا کیا کیا, کیا کیا کیا ہے صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا ہمارا کیا شیڈول تھا اور ہم نے کیسے اس دن کو گزارا ہے اگر ہم نے محاسبہ کر لیا کل ہو سکتا کچھ بہتری آ جائے اور اگر ہر دن نہ ہو تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ کم از کم اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو محاسبہ نفس کا ایک بہترین وقت ہے تو تزق نفس کا پانچواں اہم اصول یہ کہ انسان ہمیشہ محاسب نفس کا اہتمام کرے اس کی وجہ سے کئی برائیاں اس کے لیے کھل کر آئیں گی اور آج جن برائیوں مبتلا تھا کل ان برائیوں سے بچ جائے گا دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے خود دیکھا گا دیکھے گا کہ وہ کن برائیوں مبتلا ہے خداف الحا منتظک کا ایسے لوگ کامیابی کا درجہ پاتے ہیں اور اگر کوئی بزنس مین فائنانشیل ایئر ختم ہونے پر سال بھر کا جو فائدہ نقصان نہ دیکھے تو اگلا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کو کیسے وہ میک اپ کر پائے یہ تو اس کے لیے ضروری ہے کون سی چیز بکتی ہے زیادہ کون سی چیز نہیں بکتی ہے وہ آگے جو آرڈر آگے بڑھائے گا وہ دیکھ کر ہی بڑھا سکتا ہے تو دنیا معاملات پہ جب ہم اتنے آگے اور دیں تو ہم دینی معاملات پہ دی بھی اس چیز کو ہم لاگو کریں وہاں پہ محاسبۂ نفس اپنی زندگی کا ایک معمول بنا دیں دشک نفس پہ عمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور چھٹواں اور آخری اصول تشکے نفس کا دعا کا اہتمام دعا اور دعا ہوا جی کہا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے دعا بہت اہم چیز ہے لیکن اس کا اہتمام ہم کہاں کرتے ہیں اور ہماری مساجد میں ہم تو اجتماعی دعا کے قائل تو نہیں ہیں لیکن انفرادی بھی کرتے کہاں اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ہم دعا کا اہتمام کہاں کرتے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کو ہم اپنی ایک اہم چیز بنا دیں فاضل اوقات میں اس کا اہتمام کریں جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا جو وقت ہوتا ہے مغرب تک کا وقت دعا کی قبولیت کا اہم وقت ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کو جانتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے عطا بن الرباح رحمہ اللہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ کے کی نبی نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص اس وقت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا اور وہ ایک گھڑی عصر کے بعد کا آخری وقت ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں یہ قالب دین جو سلف میں سے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انسان دعا کا اہتمام نہ کرے تو وہ توحید میں بھی خلل پیدا کر سکتا ہے یعنی توحید بھی اس کی مکمل نہیں جس رب پر تم نے ایمان لایا تو مجھ سے مانگو وقال اور رقب کی کو تو دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ پر دے لیکن ہم دعا کرتے رہیں اور جامع دعا نبی کریم وسلم سے ثابت ہے اس کا اہتمام کریں اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا اہم وقت ہے انسان سفر میں نکلے تو مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کئی ایسے فاضل اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے وہ سب چیزیں ہم جانیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے اس ہم, اس کے لیے ہم اللہ سے مانگتے رہیں تشکی نفس کا کہ مانگ اللہ سے کریں وقین ادائے سب سے جامع دعا ہم کس طرح اس کا اہتمام کرتے تو لہٰذا اجتماعی دعا غرض ثابت نہیں ہے لیکن انفرادی دعا ہم اس کا اہتمام کرتے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا تو کوئی ضروری نہیں ہے چلتے پھرتے سفر میں ہوں اللہ سے کوئی بھی چیز مان اور آخری بات جو تشکی نفس کے لیے ایک ضروری میں سمجھتا ہوں یہ کہ انسان اذکار کا اہتمام کرے صبح شام کی دعاؤں کا اذکار کا اور جو اذکار مقید ہیں کسی بھی چیز سے مناسبت کھانے سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد ان اذکار کا اہتمام کرے جیسا کہ اللہ کی کے فرمایہ کے اللہ ازاد السعال من ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے ذکر الائی کے اہتمام سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح کے وقت صبح کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور شام کے وقت شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں نہیں استغفار کو لازم پکڑیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں سگنل پہ گاڑی کھڑی ہے آپ اس وقت بھی استغفار کر سکتے کہیں آپ کو ٹکٹ خریدنا ہو کچھ بھی خریدنا ہو کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت استغار کیجیے سعودی عرب میں ہم گئے تھے وہاں کاروں میں لکھا رہتا ایک ترین فراف کا بل استغفات اپنے فارغ اوقات کو استغفار کے ذریعے بھر دو ذکر الٰی ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا اہتمام ہم کریں دس نفس کو پانے کے تو پانچ چیزوں کے ساتھ یہ ساتویں چیز سب سے پہلی چیز توحید کی معرفت اور دوسری چیز تماش کا اہتمام اور تیسری چیز صدقات و خیرات کا اہتمام اور چوتھی چیز محاذ نفس اور پانچویں چیز دعا کا اہتمام ایک اور چیز چھوٹ رہی ہے تبقہ تو خیرات تو بیان کر دیا تھا گناہوں اور حرام چیزوں سے دوری اور آخری چیز اذکار کا اہتمام یہ سات چیزوں کو ہم لازم پکڑے ہم تزکے نفس پہ قابل پہ قابو پا سکتے تو یہ چند باتیں تھیں جو تشکے نفس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کا پابند بنائیں اور ہم تمام کو اس کا پابند بنائیں واخر دعوانا الرحمۃ اللہ رب العالمین و وصل اللہ علیہ نبینا